طرح کس طرح پہچانا جائے تو سبھی کو بتایا تھا کہ دو جلب ہیں ان دو دوٹوں میں سے کسی ایک جٹ کے ذریعے سے ہم خود بھی ستارے کو پہچان سکتے ستارے کی طرف اگر آپ نے رخ کر لیا کسی طرح تو بس وہ شمال ہو اور اس کے نبے درجے اگر آپ ادھر آئیں گے تو مشرق بن جائیں گے پھر مزید نبے درجے جائیں گے تو آئے جنوب بن جائے گا مزید نبے درج آئیں گے آئنے مغرب بن جائے گا مزید نبے درجے ادھر جائیں گے تو آئے پھر دوبارہ شمال ہو جائے گا دوسرا طریقہ شمال معلوم کرنے کا خط شمال جنوب کھینچنے کا وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے سب سے آسان وہی ہے وہ یہ کہ آپ کسی طرح کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں جب آپ نے کوئی چیز معلوم کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ معلومات پہلے سے ہونی چاہیے اگر کچھ بھی معلوم نہیں ہے تو مل جائے گا کوئی مزید معلومات مجہور چیز کو معلوم کر بھی نہیں سکتے تو آپ کے پاس اس دن کا جس دن میں آپ ہیں اس دن کا نسف نہ کا وقت ہونا چاہیے کہ آج نسور نہ کتنے بجے ہو رہے ہیں کتنے بج کر کتنے منٹ پر ہو رہی ہے بس وہ وقت صحیح نکالا ہوا کہیں میں عمر ہوتا ہے جس کے اوپر یہ لوگ وقت, وقت زوال لکھ لیتے ہیں تو وقت زوال نہیں ہوتا وقت نسور نہ ہوتا ہے سر جس النہار کا جو وقت ہے وہ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ خط شمار جنوب آسانی سے معلوم کر سکتے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی سیدھی جگہ پر جو پلین جگہ ہوگا جیسے وہاں چاہے سیدھی لکڑی کاٹ دیں سیدھی لکڑی کھڑی کر دیں یا سیدھی لکڑی نہیں ہے سیدھی لکڑی کھڑی کرنا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھی کیسے ہوگی لکڑی جب آپ گاڑتے ہیں زمین میں تو ایسے ایسے کدھر کدھر نہ ہوتی ہے تو اس کی جگہ آپ ایک ڈوری لٹکا لیں جیسے مستریوں کے پاس ہوتا سال جس سے لٹوزہ ہوتا ہے اس دیواریں بناتے ہیں اس سے وہ سال دے کے اس کو کسی طرح باندھ کے ایسے کھڑا کر دیں اس کو وہ جب سال لٹک رہا ہوگا تو جس وقت تو مثلاً آج نسار کا وقت ہے کتنے بجے بارہ چودہ بارہ چودہ بج کے چودہ منٹ بعد یہ نسل نہار کا وقت ہے نقشہ میں لکھا ہوتا ہے عموماً اوقات جس رات کے نقشے ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے تو آپ وہ سال لٹکا دیں بارہ چودہ سے دو تین منٹ پہلے جب وہ اس کی حرکت بند ہو جائے ایسے اتنا رہتا جب اس کی حرکت بند ہو جائے تو پھر جس جگہ اس کا سایہ ہے بارہ साया کے چودہ منٹ پر جہاں اس کا है جا رہا ہے جدھر سایا جا رہا ہے بس اس سائے پہ فوٹا رکھ کے خط کھینچتے بس وہ جو خط آپ نے کہنچا وہ خط شمال جنوبی جنوبی جنوبی جنوبی آپ نے سال لٹکایا ٹکانے کے بعد انتظار کیا کہ بارہ بج کے چودہ منٹ ہو جائے جیسے ہی بارہ بج کے چودہ منٹ ہوں اسی وقت آپ جہاں سایا جا رہا ہے اس رسی کا رسی کے جہاں سایا جا رہا ہے اس سائے کے پر فٹا رکھ کے خط دیں بس یہ آپ کا خط شمال جلو بن جائے گا اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہے سب سے آسان طریقہ بھی یہی ہے اور سب سے ایکوریٹ کہ درست طریقہ ہے اس سے زیادہ اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہے اگر آپ کتبی ستارے سے معلوم کریں گے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کیونکہ ایک تو کتبی ستارہ ٹوٹنا مسئلہ ہوگا دوسرے کہ وہ انتہائی بلندی پہ ہے یا انتہائی بستی پہ ہے یا ادھر مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے یہ مسئلہ رہتا ہے پھر اس کے لیے رات کا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا وہ تو ہو گئی پھر اس کی طرف روک کر کے لائن کھینچنا یہ مسئلہ ہوگا کہ اس کی طرف آپ نے وہ تو کر لیا لیکن زمین پہ لکین کیسے کھینچیں اس کے لیے پھر لمبا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ایک سیدھا بانس وہاں کھڑا کریں پھر دوسرا سیدھا بانس لے کے یہاں کھڑے ہو جائیں جیسے چلتے چلتے جب دونوں بانس ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں اور سامنے ستارہ ہو پھر اس کو یہاں گاڑیں پھر ان کی جڑوں کو آپس میں ملائیں یہ لمبا طریقہ ہے اس میں پھر بھی برقی ہو جاتی تو وہ طریقہ ہے لیکن وہ موٹا ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہے یہ جو طریقہ ہے سورج کے طریقے سے اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں اس طرح کی آپ نے اگر لکڑی گاڑی ہے تو لکڑی ٹیڑھی گڑھ جائے تو الگ مسئلہ ہے یا آپ کو وقت ہی معلوم نہیں ہے تو ظاہرہ پہ پتہ نہیں چل سکے گا بس یہ وقت معلوم ہو اور آپ نے سیدھی لکڑی گاڑی ہے یا سال صحیح لٹکایا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں سالنے میں کوئی اس کے نیچے اینٹ باندھتے اس کو لٹکا دی جتنا وزنی ہوگا اتنا کم ہی لے گا اینٹ اگر نہیں ملتے شلوار سے ناڑا نکال دیں اس کو لٹکا <laughs> <رس> دیا <دلس> <laughs> تو اس کو لٹکا دیں اینٹ باندھتے اس میں وہ تو مضبوط ہوتا موٹا ناڑا ہوگا تو وہ چلے گا انشاءاللہ اس کا سایہ بھی موٹا بنے گا صحیح قسم تو یہ بھی یہ آسان ہے سب سے آپ نے ان کے پاس کھینچ لیا اب وہ کوشش یہ کری کہ لمبا کرو اگر آپ نے چھوٹا سا سال لٹکایا ہے اور ادھر لائن اس کی چھوٹی سی بنی ہے تو اس میں گلتی کا نکال زیادہ ہوگا لیکن آپ نے لمبی برسی لی ہے اور پھر اس کا سایہ بھی لمبا بن رہا ہے اب آپ اس سائے کے آخری کونے میں نقطہ لگا دیں اور ایک ادھر نکتا لگا دیں درمیان میں ایک دو نقطے لگا دیں پھر ان کو آپس لمبا فٹا اگر نہیں مل ہے نا مثلاً آپ نے <coughs> ادھر یہ سال لٹکایا اس کا سائے جا رہا ہے وہ اتنا لمبا جا رہا ہے مثلاً تو آپ اس سائے کے اوپر <coughs> اب اتنا لمبا کھٹا تو نہیں ہو تو آپ یہاں پر ایک گپتا لگا دیں ایک گپتا یہاں لگا دیں ایک یہاں لگا دیں ایک یہاں لگا دیں ایک یہاں لگا دیں ایک یہاں لگا, لگا, لگا دیں ایسے کر دیں پھر یہ ڈوری لے کے اس ڈوری کو یہاں رکھ کے ایسے کھینچ دیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر خت کھینچ دیں تو یہ لمبا ہوگا تو یہ صحیح رہتے یعنی اس میں غلطی کا کم ہے کام ہے لیکن اگر چھوٹا اتنا ہی آپ نے سایہ تھا اور اتنی لگا دی تو ادھر اگر ایک سوپ کا فرق آ یا تھوڑا سا فرق آ تو اس کو جب آپ کھینچ کے لے جائیں گے تو یہاں وہ فرق زیادہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک لگایا ہے تو اب یہ تھوڑا سا فرق ہوگا تو یہ زیادہ ہوگا لیکن بہت دور جانا تو اس میں اگر معمولی سے فرق آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر سایہ چھوٹا دیا آپ نے تو پھر مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے تو لمبا سایہ دینا چاہیے لمبی رسی دینی چاہیے یہ دوسرا طریقہ ہو گیا ختشمار شمال جنوب معلوم کرنے کا پہلا طریقہ وہی کتبی ستارے والا تھا میں لکھ دیتا ہوں کتبی ستارے سے دوسرا وقتی نسل تیسرا ایک اور طریقہ ہے کچھ کو لوگ آسان سمجھتے ہیں اور اس پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں لیکن وہ آسان تو ہوگا لیکن وہ سب سے ضعیف طریقہ ضعیف ترین طریقہ ہے اس میں غلطی لگنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے وہ ہے قطب نما کے ذریعے سے دیشمان جیوں کو بنانا کتب جو ہے وہ <تصح> ایک خاص کشش کے مطابق کام کرتے <ہے> ہیں کہتے اس طرح ہیں اس کے بارے میں دو تین تحقیقات ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کوال ہے تھا یہ جنوبی امریکہ ہے یہ شمالی امریکہ ہے یہ اوپر کینیڈا ہے اس کینیڈا کے کی شمال میں کسی جگہ پر ایک لوگ کہتے جزیرہ ہے اور وہ جزیرہ جو ہے وہ بدل اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے وہ جزیرہ بھی اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے تھوڑی تھوڑی اس جزیرے میں کہتے ہیں کہ بہت بڑا مکناطیس کا ذخیرہ ہے جو پورے پورا پر جہاں بھی کوئی اس سے ہلکا مکناطس ہوگا یا لوہے کی کوئی چیز ہوگی تو اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے خاص طاقت سے وہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے وہ ہے جزیر یہاں پر یہ کینیڈا ہے اس کینیڈا یہاں پر ہے ابھی کچھ سال پہلے اس کا 78 ڈگری پہ جام کیونکہ پودی شمالی ہے نوے پر تو یہ اس سے کچھ کم یعنی 78 ڈگری ازل پرت پر یہ یہاں نوے یہاں صفر ہے صفر سے 78 ڈگری پر وہ تھا اٹھتر درجے پر نام اس وقت وہ بوتھیا اس کا نام تھا بیچ آئی بوتھیا نام کے جو کیا تو کہتے جہاں پر بھی دنیا میں لوہا ہوگا یا مقناطیش ہوگا تو اس کو وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں لہذا یہاں پر اگر کوئی مقناطیش ہے یہ جو قطب نما کی جو سوئی ہوتی ہے اس کے اندر دو چارجز ہوتے ہیں ایک مائنس ایک پلس منفی مثبت دو چارج ہوتے ہیں تو وہ جو تو وہ مصبت ہے وہ مثبت ہے وہ ذخیرہ مثبت ہے تو لہذا اس جو سوئی یہاں پر ہوگی جس سوئی ہے یا لمبا مقناطیس ہے تو اس کے دو سرے ہوتے ہیں اس کے بھی اس میں بھی ایک میں مائنس ہوتا ہے پلس ہوتا ہے تو اس کا جو مائنس ہوگا جو منفی سرا ہوگا وہ اس وقت کی طرف چلے جاتا ہے تب اگر آپ نے وہ دیکھا ہو نا بنگا تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بنگا تیس اگر آپ دے دیں پیسے ملائیں گے تو آپس میں اس طرح سے ملائیں کچ کر کے آپس میں مل جائیں گے لیکن اس کو الٹا کر لیں آپ اولٹا کر کے ملائیں تو ان کو دھکا دے پہلے پھینگ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تیس کا مائنس اس کے پلس کے قریب کیا تو لگ جائے گا میں لیکن اگر اس کا بھی پلس ہے اور اس کا پلس ہے تو آپس میں ایسے ایک دوسرے کو ڈھکا دیں گے وہ نہیں ملیں گے یہ ہم جنس پرست نہیں ہے یہ ہم جنس پرست نہیں ہے یہ مخالف جنس کی طرف کشش کے رکھتے ہیں ہم جنس جنسی اس کے اندر نہیں ہیں تو وہ انسانوں میں تو یہ ایسے آپ قریب لے جائیں گے اگر یہ سرا اس کا پلس وہی ہے جو اس کا ہے تو یہ آپس میں نہیں ملے گی یہ دھکا نہیں ہے آپ اگر اس کا مخالف ہے تو پھر اوپر نکل کیسے تو, تو جیسا یہ جو بکراتیز ہوتا ہے یہ جو سنی ہے آپ کی تو اس کا جو منفی سرا ہوتا ہے وہ کدھر کو رک کر لیتا ہے اگر آپ نے ادھر کیا ہے وہ مارکیٹ کے ادھر ہو جائے گا ادھر کیا ہے وہ ادھر ہو جائے اس پہ ایسے ایسے اگر کوئی گھما دیں پھر دوبارہ ادھر ہو جائے بلاخ جب کھڑا ہو رہا تو اس کے معنی سے ادھر چلا جائے اور پھر سے ادھر چلا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقیرے کی طرف یہ سوئی سلیح کرتی ہے اس مقنع اس کی قطب نما کی بعض ذخیرہ وغیرہ نہیں ہے بس اللہ تعالی نے وہاں لہریں اس طرح رکھی ہیں جو اس زمین کے مرکز سے نکل کر وہاں جاتی ہیں کچھ لہریں ادھر سے نکل کے ادھر جاتی ہیں کچھ یہاں سے نکل کے ادھر جاتی ہیں اس لیے جو بھی وقت نتیج ہوتا ہے اس کا ایک سیرا ادھر چلا جاتا ہے دوسرا سر سیرا ادھر چلا جاتا ہے بعد میں وقت لہریں قرار دی ہیں. لہر ہے بعد میں نہیں باقاعدہ ذخیرہ ہے بندہ بال کھود کر دیکھا نہیں کسی نے تو وہ ایک ذخیرہ وہ ایک جگہ ہے ذخیرہ ہو یا لہروں کا جو بھی ہے لیکن یہ قطب نما کی جو ہے وہ کچھ طرف رخ کرے گی جب اس طرف رخ کرے گی تو اب یہ جو قطب نما کی سوئی ہے اس کو وہ کھینچ رہا ہے اپنی طرف لیکن کھینچنا وہ اتنی دور سے اس کے اثردار میں لیکن اس کے قریب اگر اور کوئی ایسی چیز ہوگی جو جس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے جو اس کا روح وہ اپنی طرف کر لیتی ایک بڑا بکرادیش آپ یہاں رکھیں ایک چھوٹا بکراد یہاں رکھیں اور پھر ایک اور بکراد لے لیں جو اس سے چھوٹا ہو وہ اس کے قریب لے ہیں تو یہ اپنا رخ ادھر کر لیں یہ ادھر لے آئے تو یہ اپنا رخ اگر کن کو چھوڑ دیں گے جس کو ہٹا دیں گے تو اس کو ہٹا دیں گے یہ خود اپنا رخ ادھر کر دیں تو اگر کس کے اوپر کوئی اور مکان چیز اثر انداز ہو رہا ہے تو یہ قدرت مڑ جاتے ہیں اگر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ سیدھا اس کی طرف جائے گا تو ہم جب قدر کسی جگہ رکھیں گے جہاں کہیں بھی رکھیں تو یہ کوئی پتا نہیں ہے کیونکہ اکثر تو ہم مسجد بنانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور مسجد میں ادھر کہیں سریا ہے کہ لو ہے بڑا ہوا ہے کہیں کچھ ہے کہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے مسئلہ کسی قطب نما یہاں رکھا تو ادھر ادھر کو شمال بتائے گا ادھر سے اٹھا کے وہاں رکھا تو وہ سکتا ادھر شمال بتانا شروع کر دے وہاں سے اٹھا کے ادھر رکھیں گے ہو سکتا ہے کسی اور دروازہ کے شمال بتانا شروع کر دے کیونکہ اس کی جس جانے بڑا کری ادھر ادھر پیش آئے تو آپ کو بڑا مسئلہ پیش آئے گا طرح ہوتا بھی نہیں ہے بہت مرتبہ ایسے ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ قطب نما کے ذریعے سے مسجد میں قبلہ رکھتے بعد बना پتا چلتا ہے وہ تو بنایا گیا تھوڑا بہت زیادہ گزارے اگر کبلا ادھر تھا تو وہ کبلا بنایا اس وجہ سے کہ وہ قطب نما کا کمال ہوتا ہے خصوصاً جو بڑے بڑے مناظر بندے ہوتے ہیں ان میں جو مسجدیں ہوتی ہیں اس کا کبلا کیونکہ اس میں تو سارا کا سارا کلاسے میں سارے ہی لگا ہو گئے ایک جگہ ہو گئے تو کراچی میں کسی نے ہمیں بلایا سمتی کی بلا رکھنے کے لیے انہوں نے مدرسہ بنایا تھا بناٹ کا تو نیچے مدرسہ تھا اور آفس وافس تھے پھر اس کی پہلی منزل پہ کچھ کلاسیں تھیں کچھ دوسری کلاسیں تھیں پھر تیسری منزل پہ انہوں نے مسجد نماز کے لیے جگہ بنائی تھی تو پورا جگہ کے سارا تیار ہو گیا تھا اور نماز کی جگہ جو انہوں نے وہ بنائی جی تھی اس میں صفے بنا دی تھی ٹائریں لگا کے پوری منزل میں جو بیت الخلاء تھے وہ کیونکہ قبلے سے مین ہراف کر کے بنانے تھے اور ان کی جو بلڈنگ تھی اگر سینے کی بیت الخلاء بناتے تھے ایسے بناتے تھے تو وہ قبلے کی در رخ ہوتا تھا تو انہوں نے ان کو گھما کر ایسے دلچے کر کے بنایا تھا کہ قبلے کی در رخ نہ ہوسے کہہ دیا اس کو जाने के फिले उन्होंने कहा कि एक मरतबा चेक करा लेते हैं जाने वालों से इसका किबरा ठीक है कि नहीं वैसे ही पिक्चर शुरू करते हैं किबरा भी चेक करा लेते हैं तो हम चले गए वहां जाके जब हम तो सूरज के जरिए से रखते हैं सूरज के जरिए से जब किबरा रखा तो वजह बनी नहीं थी सारा पूरा टाइले लगी हैं सफे बनी है सब कुछ तैयार है तो जैसे हम خط کھینچ کے بیٹھا تو دیکھو وہ صفے مثلاً وہ ادھر ایسی لگی ہوئی تھی کبلا ادھر کو تھا لیکن میں نے جو بنائی تو ادھر کو تھا میں نے سمجھے شاید غلطی ہوگی مجھ سے وہ غلطی ہوگی سے لیکن تو اتنی تو نہیں ہو کہ ادھر کی وجہ ادھر کو کبا ہو جائے پھر دوبارہ میں نے حساب لگایا پھر دوبارہ رکھا تو پھر وہ دہی جا رہا تھا جدھر میں نے رکھا تو ادھر ہی تھا میں نے کہیں مسئلہ ہے تو ان سے میں نے پوچھا یاد نہیں کہ میں نے کیسے رکھا ہے انہوں نے کہ انجینئر نے رکھا ہے میں سمجھ گیا کہ انجینئر نے बड़ा نما سے رکھا ہوگا میں نے ہمارے پاس قطب نما ہے اتنا بڑا وہ قطب نما نکال کے میں نے وہاں رکھا جیسے میں نے قطب نما وہاں رکھا تو وہ نہیں بتا رہا جی ادھر ان کا گملہ تھا وہ قطب نما ادھر گھوم گیا تو پھر مجھے پھر دوبارہ کہ ایسا نہیں کہا ای تو پھر میں نے اس کو قطب مختلف اٹھا کے وہاں سے اٹھا کے آگے جا کے جہاں میں بنائے بنایا تباہ رکھا وہاں رکھا تو اس نے کسی اور طرف رخ بتا دیا کسی شمال اس کو ادھر ہے اور ادھر ہے پھر میں کسی جگہ رکھا وہاں کسی اور طرف رکھ رخ کیا تو اس کے جس جانے پلر آتا تھا تو ادھر کو جس جاتا تھا پلر میں سارا ہے تو انہوں نے ایک جگہ رکھ کے بنا لیا اور ادھر کے چلا گیا اور ادھر کدھر انہوں کی مسجد ایسے ترچی مندر تھے ایسے بالکل کونے میں ایسے بنا رہے تھے بڑھائی بھی چیز تو میں نے جب بنایا تو سیدھی بندی جیسے ان کی بلڈنگ تھی اسی طرح سے <سطح> ایک سم <سطح> رہی تھی تو پھر ان کو میں نے بتایا کہ یہ کی تو آپ کا ادھر ہے تو ادھر تو ہمارے دوبارہ پید الخلا تھے اس کے غلط بنائے پیدلکلا ڈبلو سی سارا سسٹم وہ پکا کر کے سب کچھ دیا ہوتا تھا انہوں نے پھر مجھے دوبارہ ان کو سب کو توڑا سیدھا کیا پھر دوبارہ سے بنایا بہت کا خرچہ ان کا دوبارہ سے کیونکہ کتب نما کی بنتی سے کتب نما کو کمی بھی سب مسجد بنانے کے لیے استعمال نہیں کریں اس کو باہر بنتا ہم بتاتے ہیں وہ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ پتا چل جائے کہ اس کے ذریعے سے نہیں رکھا جائے اس لیے بتا اگر آپ دو قطب نما لے لیں گے دو قطب نما ایک یہاں رکھنے ایک یہاں تو دو بتائیں اور کہ کے اندر اگر آپ نے کسی نے صحیح بتا بھی دیا ہے تو اس کے اوپر ان کی سوئی ہوگی روٹی سی اتنی سی اتنی سی سوئی اس کے اوپر اگر آپ ڈوڑی کھینچیں گے تو وہ ڈوڑی اگر معمولی سا بھی سوئی سے نہرا ہو گیا معمولی سا تو ادھر جا کہ ہی ہوگا تو کو اس کی اگر اس نے صحیح بتا بھی دیا تب بھی آپ کا تعین ہے مسئلہ ہوگا اس لیے سب سے صحیح ترین طریقہ ہے لیکن جہاں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہو اور, اور کوئی صورت نہ ہو شمال معلوم کرنے کی یعنی صورت بھی نہیں ہے رات کو ستارے بھی نہیں ہیں اور آپ کو کوئی طریقہ بھی نہیں ہے تو مجموعی ہے وہ وقت نماز پڑھنے کی حد تک ہم استعمال کر سکتے ہیں کہیں جماعت جا رہی ہے تو انہوں نے نماز پڑھنے کی ضرور کو روکے ہمارے ہاں اکومت یہی ہے کہ نوجو کبلا ہوتا ہے تو اس کو بدل بات رکھ کے ایک دو جگہ دیکھ لیجیے کہ مغربی دیں تو پڑھنی نماز لیکن مسجد اس کے اوپر نہیں بنا مسجد اگر بنائیں گے تو وہ غلط ہوگی وہ ٹھیک نہیں دی. ایک بنا عملی اس کے اندر مسئلہ ہوتا ہے دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو وکینہ ہے وہ ہے یہاں پر اس جگہ پر اور ہم ہیں کراچی والے مسئلہ اور سوابی والے یہاں پر ہیں اس جگہ پر تو یہ جو ذکیرہ یہاں پر موجود ہیں یہ ہم یہاں کو تو انہوں رکھیں گے ادھر ہوگا تو وہ اپنے سوئی کرو ادھر کو کرے گا کو سوئی کرو کرے گا تو وہ لکیر سوئی ادھر سے تقریباً گزر کر پھر ادھر گزارنی ہوگی یہ تو کچھ گزارا چل جائے گا لیکن اگر یہ والے لوگ ہیں یہاں والے یہ اگر سب کے گمرہ رکھنا جاتے ہیں تو ان کی سوئی کرو ادھر کو نہیں جائے گا اس کی سوئی کرے گی ادھر کو ادھر کو. ادھر کرے گی ادھر وہ کرے گی جبکہ اصل شمال ادھر ہے تو یہ یہاں جیسے رکھیں گے تو یہ کر کے ادھر پہ جائے گا حقیقی شمال نہیں بتائے گا مکراتی سے شمال بتائے گا جو مکراتی سی شمار بتائے گا وہ ممکن ہے کہ کسی علاقے کا وہ وہی مثلاً حقیقی شمال یہاں ہے اور مکراتی سے شمال یہاں پر ہے ہم نے یہاں جو سوئی رکھی ادھر تو یہ ادھر کو رک نہیں کرے گی بلکہ اس نے رخ کرنا ہے ادھر کو ایسے اور ان کے درمیان میں فرق ہے یعنی نبے اور اٹھہتر کتنے درجے کا بارہ درجے کا تو بارہ درجے کے لیے فرق ہو جائے گا ادھر ایسے آم جاتا جو لوگ ادھر رہتے ہیں یہاں پر ان کی سوئی ادھر جائے گی تو ادھر رخ وہ صحیح جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کی इधर بھی ادھر کو رک کرے گی وہ ادھر سے روکے جائے گا لیکن ادھر والے یہاں والے یہاں والے یہ سارے لوگ ان کی سوئی غلط رخ کرے گا اسی طرح یہاں والے یہ سارے لوگ ان کی سوئی غلط رخ کریں گے کوئی نہ فرق ہوگا کہیں بارہ درجے تک بھی فرق ہوگا اور کہیں نو آٹھ ان کچھ فرق ہوگا اصل فتح اگر آپ نے دیکھا ہو تو نسل فتح میں قبلہ کا چارٹ بنایا کہ کس کا قبلہ کتنے درجے پر ہے شمال سے کتنے درجے پر ہے اس میں دو الگ الگ پر ہر ضلع کا تقریباً دیا ہوا ہے اس میں دو الگ الگ بتائے ہوئے ہیں کہ حقیقی شمال سے اتنے درجے کا فرق ہے اور مکنگ شمال سے اتنے درجے کا فرق ہے یعنی اس سے حقیقی شمال سے قبلہ آپ کا مثلا ایک سو پانچ درجے ہے تو مقناطیسی شمال سے ایک سو چار بچے مثال کے طور پر اس طرف دیا ہوا ہے اور وہ پھر ہر علاقے کا الگ الگ ہے جو ہر علاقے کا الگ ہے تو وہ آپ کو پہلے معلوم کرنا پڑے گا کہ ہمارے علاقے میں حقیقی شمال اور مقناطیسی شمال میں کتنا فرق ہے وہ پہلے فرق آپ کو پتا ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ مکھنا سے رکھیں پھر اتنے درجے آگے پیچھے کریں پھر جا کے آپ کا کیبر چھپ ہوگا کرنا آپ کا کیبرکشیپ نہیں ہو سکتا وہ معلوم کرنے کے لیے ایک نیشنل معلوم کر سکتے ایک ساتھ آپ کے کام کرنا تھی مال کتنا دور ہے اور ایک ادارہ بھی ہے پاکستان میں اس کا نام ہے سروے پاکستان سروے پاکستان کے نام سے ایک ادارہ وہ پورے پاکستان کے بارے میں ان کے پاس سروے ہے ہر ہر جگہ کا ان کو پتہ ہے کہ بھائی کون سی جگہ کس کہاں واقعی اور وہاں اپنا کسی اور حقیقی شمار میں کتنا فرق ہے اور ساری معلومات ہوتی ہیں. ان میں سے ایک معلومات یہ بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہے تو کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے کتنا دور ہے کوئی فوجی ادارہ ہے تو فوجی ادارہ ہے اور معلومات میں ان کی سیکورٹ ہوتی ہیں ہر ایک کو بتاتے بھی نہیں کوئی ادارہ پوچھے یا پھر آپ کا اعتماد آدمی پوچھے تو بتاتے ہیں اور اگر ایسے ہی بشک ہو جائے تو پکڑ کے لے جائیں گے کہ پوچھ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ تو ایسا نہیں کہ ہر آدمی اس کو فون کرنے لگ جائے سارے ادھر ہی بیٹھے ہیں ان کے پاس یعنی جی بڑا ادارہ کوئی ہوگا تو اس سے یا آپ کے واقف بھی آدمی وہاں ہے ان سے آپ معلوم کریں تو وہ بتا دے گا ورنہ ایسے کوئی بتاتا نہیں آپ نیب سے معلوم کر سکتے ہیں نیب پہ معلومات یہ مل جائیں گی آرام سے لیکن معلومات کرنے اس لیے نہیں کہ میں نے آج کیا کہ یہ سب سے کمزور قریمزد طریقہ ہے اس کی وجہ سے مسجد ہم کیمرا رکھتے نہیں ہیں دیا تھا اس کو اسی طرح چھوڑیں گے مگر یہی ایک طریقہ جو سب سے اچھا ہے اور سب سے بہتر ہے اور اس میں غلطی کا امکان بھی نہ ہونے کے برابر ہے اس کو استعمال کیا جائے شمال کے معلوم کرنے کے لیے آج کل وہ یہ جو کتنا ہے یہ تو ہر موبائل کے اندر دیا ہوا جو بھی اینڈرائڈ موبائل ہے کے اندر دیا ہوا ہے قطب نما کے ذریعے وہاں جا نہیں رکھیں گے آپ کو بتائے گی شمالی دریا شموبی لیکن اگر اس کے قریب دوسرا اپائے کرتے ہیں تو وہ ٹیڑھا ہو جائے گا وہ ذریعے خراب ہو جائے گا تو یہ تین طریقے ہو گئے ایک طریقہ قطبی ستارے کے ذریعے سے دوسرا طریقہ وقت نصب نہار کے ذریعے سے تیسرا طریقہ اللہ کبانا کرے قطب نما کے ذریعے سے ان تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے آپ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ شمال ہمارا کس طرف ہے ابھی ایک چیز ہے کہ سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے مسلم نہار کا جو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے تو مسلم نہار ہمیں اگر معلوم نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے رسار اگر معلوم نہ ہو پھر ہم کیا کریں گے تو اس نسل نہار معلوم کرنے तरीका ایک طریقہ ہے مشہور ہماری قدرت میں لکھا ہوا ہے شاہ وغیرہ میں وہ طریقہ ہے جس کو ہم لوگ دائرہ ہندیا کہتے ہیں تو دائرہ ہندیا کے ذریعے سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آج وقت رسول نہار کیا ہے اور آج کا فتح رسول نہار کیا ہے معلوم کر سکتے ہیں ستہ جگہ پر بالکل پلین جگہ ہو جس کو لیول کے ذریعے سے برابر کر دیا گیا ہو اس جگہ پر درمیان میں ایک سیدھی لکڑی کھڑی کریں گے سیدھی لکڑی یہاں سا ستر جگہ ہے یہاں آپ نے ایک سیدھی لکڑی کھڑی کر دیٹارس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے صبح کے وقت اگر آپ نے اس وقت گاڑی ہے تو اس کا سا... یہاں گاڑی تو اس کا سایہ ادھر گزارا ہوگا مغرب کی طرف جب مغرب کی طرف آ رہا ہے تو آپ اس کا سایہ مسلم اتنا لمبا ادھر مغرب کی طرف جا رہے مغرب نے ادھر مغرب کرتے ہیں جب ادھر مغرب کی طرف جا رہے ہیں آپ اتنا لمبا سایا جا رہے ہیں آپ اس کے گرد ایک دائرہ کھینچے اس ویکری گر کی ایسے لیکن یہ دائرہ یہ جہاں تک سایا ہے اس سے کم ہونا چاہیے اندر اندر ہونا چاہیے ادھر صحیح نہیں رہے گا اس طرف میں کھینچنا بتا کے لوگوں کو بھی آجائے کہ ایدر نظر بھی آ جائے گا ادھر نہیں صحیح آئے گا نے اس کی گرد ایسے جائے ہے سایہ اس کا وہ ادھر تھا یہاں تک تھا سورج ادھر سے تروہ ہم کرتے فی الحال ادھر سے سورج شروع ہوا تو سایہ تھا اس کا لمبا پھر جیسے جیسے سورج اوپر آئے گا اس کا ایسے اوپر جائے گا تو سایہ اس کا چھوٹا ہوتا جائے گا ایسے قریب ہوتا جائے گا جیسے سایہ چھوٹا ہوتا جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا سایہ ادھر کو بھی گھومے گا اور آستے آستے اس دائرے کے قریب آئے گا جب یہ سایہ ادھر دائرے میں داخل ہونے لگے یہاں دائرے کو ٹچ کرے اس کو سرا آشان لگا دیں نشان لگا کر ادھر لکھ دیں یہ مدخل ہے ادھر وقت بھی لکھ دیں جس وقت یہ داخل ہوا ہے مثلا صبح دس بج کے چودہ منٹ پر فرضی دریا میں یہ <تصفح> مدخل یہاں داخل ہوا سایہ دس بج کے چودہ منٹ پر اس <تصفح> کے بعد آپ آرام کریں سورج ادھر سے اوپر آئے گا سایہ مزید چھوٹا ہوگا ہونے کے بعد ادھر کو گھومے گا سورج ادھر چلا جائے گا ادھر آئے گا سایہ ادھر کو گھومے گا ادھر آئے گا جب ادھر چل جائے گا سایہ ادھر آ جائے پھر لمبا ہونا جو ہو جائے گا سایہ لمبا ہوگا لمبا ہو کے جب سایہ دوبارہ ادھر سے کہیں سے نکلنے لگے یہاں سے باہر نکلنے لگا جب اس دائرے کو چھوئے تو وہاں آپ نشان لگا دیں اور اس کا نام رکھ دے مکھرج ادھر وقت لکھ دیں مثلا چودہ پر کے بچ کے چودہ منٹ بارہ تیرہ چودہ ٹھیک ہے دو بج کے چودہ منٹ ادھر سے باہر نکل گیا یہ دو لوگ کب آپ نکلتی ہے تو پھر آپ اس لکڑی کو نکال دیں نکالنے کے بعد یہ جو دو نشانات ہیں آپ نے لگائے اس کو لکڑی کی جڑ فوٹا لے کے لکڑی کی جڑ سے ملا دیں ایسے اور اس کو بھی ایسے لکڑی کی جڑ سے ملا دیں ایسے کر کے یہاں ایک آپ کو زاویہ حاصل ہو گیا یہ جو زاویہ ہے اس کو مس کر لیں تنصیب کر لیں تنصیب زاویہ کا ایک طریقہ ہے وہ آسان طریقہ ہے وہ اس طرح کہ آپ یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ ناپ لیں ایک فٹے کے نیچے سے یہاں سے یہاں تک ناپ لیں بس یہاں سے یہاں تک ہے ڈیڑھ فٹ اٹھارہ انچ ہے تو آپ اس پر نو انچ پر ایک نشان لگا دیں ٹھیک ہے نا اگر اٹھارہ انچ ہے تو آپ نو انچ پہ نشان لگا نشان لگانے کے بعد اس کو اس کے ساتھ یہ یہ جو ملا دیا یہ جو خط بنے گا آپ کا یہ ختح شمال جنوب ہوگا اس کو خطے نسار بھی کہتے ہیں دونوں نام سے ٹھیک ہے جی یہ خطے نسار بھی ہو گیا اور خط شمال جنوب بھی بن گیا اس کے بعد آپ یہ کام کریں यह जो दो भक्त आपने लिखे हैं चौदह के चौदह मिनट दस बज के चौदह मिनट तो इसको देखिए फर्क कितना है कितने घंटे का फर्क है चार घंटे का फर्क है तो चार घंटे का फर्क है तो उसका आधा करें कितना हो गया 2 घंटे 2 घंटे इसके साथ जमा कर दें दस के चौदह मिनट जमा दो घंटे दो बज के ठीक है या किस से कर लें दो घंटे चौदह बज तो मनफी कर लें दो घंटे तो, तो बारह बज के चौदह मिनट तो कहो कि मिनट पर यह सूरज का निःसुन नहार का वक्त है ये वक्त है निस्फुन नहार आज के लिए اس دن کے لیے جس دن آپ نے کام کیا تو اس دائرہ دائرے سے دو چیزیں معلوم ہو گئی ایک جو آپ کو خطے معلوم ہو گیا خط شمال جو معلوم ہو گئے ٹھیک ہے جو کہ ہم معلوم کرنا چاہتے تھے دوسرا آپ کو رقط نسندہ معلوم ہو گیا کہ آج نسند نہار کا وقت کیا ہے اگر اگلے دن معلوم کرنا ہے وقت نصور تو آسان طریقہ ہے اگلے دن آپ کسی جگہ پر یہ جو خط لگائے ہوگا اس کے اوپر لکڑی کھڑی کر دے جس وقت اس لکڑی کا سایہ اس خط پر آ جائے اس خط پر تو سبار ہے لکڑی کھڑی کر دیں اس وقت اس کے اوپر آ جائے گا سایہ تو وقت سارے سال کے لیے ایک پکا خط آپ کھائے جو آپ کو ہر روز کا وقت ریسون معلوم ہو جائے جیسے ہی اس سے سایہ مغرب کی طرف چلا جائے تو سمجھو کہ ضرور کرو داخل ہو گیا بس اتنا سا کام ہے اس کے اندر بات سمجھ میں آ گئی اتنا اور آسان تھا طریقہ اتنا مشکل ہے نہیں بتانے میں اتنا مشکل ہے لیکن کرنے میں اتنا مشکل نہیں ہے چھ ولکس بلکس کا مطلب یہ کرنے مشکل ہے بتانے میں آسان ہے اس لیے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے زمین پھیلے سیدھی کرنا پھر اس کے بعد سیدھی لکڑی کھڑی کرنا اور پھر وہ اس کے بعد پھر صبح سے لے کر شام تک انتظار کرنا پھر اس پہ جو دائرہ بنانا پھر اس کے یہ نشان لگانا این وقت پر کبھی ایسا ہی ممکن ہے کہ آپ انتظار یہ سب کام کر لیے آپ نے یہ نشان بھی لگا دیا نشان لگانے کے بعد چلے گئے آپ نماز پڑھنے جب شام کو نماز پڑھ کے واپس زور کے آئے تو آپ جگہ بھی انتظار کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں سیا پہ ادھر نکل چکا تھا تو سارا دن ضائع ہو گیا یا آپ <تصفح> لگانے وقت وقت اس صحیح سے پہنچ سکے تب بھی نکلتے آپ کو یہ سارا مسئلہ گزارنا پڑے گا ادھر قریب رہیں گے اگر گرمی ہے تو اور بھی زیادہ مسائل ہو جائیں گے آپ کے لیے گرمی باہر بیٹھنا دور کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے دائرہ چھوٹا بنائیں گے تو سایہ اس کے اندر جائے گا فیصلہ ہوگی جی لکڑی کی جگہ سے لکڑی کی جگہ سے یہ دونوں برابر ہو چونکہ دائرہ ہے نا جی جی دائرہ ہے تو برابر ہوں گے اسی لیے میں نے تنصیب کے طریقے یہ بتائے کہ اس کو بس سیدھے سیدھا مس کر لیں ہم نے اس کی ایک لیے ایک وہاں اپنے پاس ایک تختہ بنایا ہوا ہے اتنا بڑا نہیں اسے چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا تختہ بنایا اس کے درمیان میں ایک نٹ لگا دیا اس کے اوپر ایک راڈ اسٹیل کی کھڑی اس پہ فٹ ہو جاتی ہے وہ اس کے اوپر ایسے اسٹیل کی راڈ ایسے اس پہ فٹ کر دیتے ہیں وہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ ادھر ادھر مائل تو نہیں ہے پھٹا تو دائرہ سیدھا ہی ہے اور پھر اس کے اوپر دائرے بنا دیے ہم نے یہ لکڑی وہ نٹ لگایا اس کے لیے دائرہ پھر پانچ سینٹی میٹر پہ اور دائرہ پھر پانچ سینٹی میٹر پہ اور پانچ سینٹی میٹر پہ اور بہت سارے دائرے وغیرہ جتنا پھٹا ہے تو اب جب ہم اس کو کھڑا کرتے ہیں اس کو لاٹ کھڑا کر دیتے ہیں ایسے پٹے کو نیچے رکھ کے تو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اس وقت سایا ہے جس دائرے کو ٹکرا رہا ہے بس وہی نشان لگاتے کیونکہ دائرہ یہاں پر بھی ہے یہاں پر یہاں پر ایک یہ بہت سارے ایک دائرہ نہیں ہے تو جس دائرے کو ٹکرا رہا ہے وہی نشان لگا ہے پھر شام کو ہم دیکھیں گے کہ اس دائرے کو سیر کر باہر نکلے تو شام کو جب اسی دائرے سے باہر نکلنے لگتا ہے پھر وہاں نشان لگا دیتے ہیں لیکن سردی میں ہوتا ہے وہ ہم نے رات بھی ہے ایک میٹر کی یعنی سو سینٹی میٹر کی ہے تو گرمی میں تو یہ ہمارا پٹھا کامیاب ہو جاتا ہے لیکن سردی کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ دائرہ ہم لگائے یہاں تک یہاں سے مزید آگے نہیں لگ سکتا چون پٹا ختم ہو گیا تو گرمی سردی کے زمانے میں اس کا سایہ وہ پٹھے سے نیچے ہوتا ہے اور وہاں سے چھوٹا ہو کے ادھر گھومتا ہے یہ پٹھے کے نیچے نیچے سے ادھر سے آ کے ادھر چلے جائیں <laughs> وہ ایسا کرتا ہے ہمارے ساتھ <laughs> تو کیونکہ سایہ سردی میں لمبا ہوگا اور گرمی میں چھوٹا ہوگا تو وہ کراچی میں اس طرح ہے. یہاں تو سردی میں بالکل آپ جتنا بڑا مرد پٹا لیں گے بہت لمبا سایا ہوگا <laughs> <laughs> یعنی ابھی بھی اگر نسل نہار کے وقت آپ دیکھیں گے تو ایک میٹر سے بہت زیادہ لمبا سایا ہوگا نسل نہار کے وقت ایک سے زیادہ <تصفح> بہرانو کے لیے جگاڑ کرنے پڑتے ہیں بہت سارے یہ طریقہ ہو جائے جی. اس میں کوئی شکار تو کو نہیں یہ طریقہ ہم استعمال نہیں کرتے لیکن ایک فنی طریقہ ہے اگر اور کوئی ضرورت نہ ہو تو پھر ہم یہ طریقے استعمال کریں یعنی اور کوئی صورت اگر نہیں ملتی ہمیں ہم, اس کو معلوم کرنے کی تو پھر ہم یہ طریقے استعمال کریں گے <تصفح> एक और कभी कवि है वह तिर सुन्नार माधुक है उसके लिए आपको तीन चीजें मालूम होना जरूरी हो है नंबर एक بل نمبر دو میاری تو نمبر تین میاری وقت نصف نہار اب یہ پتہ کیسے چلیں گے تینوں چیزیں طو برت تو آپ کو معلوم کرنا ہوگا یہ تو طویل برت کے چارٹ جہاں مل رہے ہیں وہاں سے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے عموماً فرقیات کی کتابوں میں اگر وہاں سے نہیں تو نیٹ سے آپ آرام سے سرچ کر سکتے ہیں آج کل ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے وہاں آپ اپنے علاقے کا نام لکھ دیں رزل لکھ دیں اس سوابیز سوابی آگے لکھتے لانگ لیٹ لانگ لیٹ تو سوابی لانگ لیٹ لکھیں گے گوگل جو سرچ انجن ہے اس کے اندر تو آپ کو بڑا شہر ہے تو ویسے پہلے مرحلے کے اندر ہی آپ کو وہ لکھ جائے کہ سوابی کا تو برت یہ ہے ضرور بڑھتی یہ راؤ کو بتا دے گا کوئی چھوٹا گاؤں ہے اور اس کا نام نہیں آ رہا ہے اس میں تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا ایک ویب سائٹ ہے وہ کھولنے اس کا نام ہے فالک رین ڈاٹ کام گیا ڈاٹ فالک ڈاٹ کام یہ جو فائلنگ لائن ڈاٹ کام ہے اس کو جیسے آپ کھولیں گے تو پوری دنیا کے ملکوں کا نام آپ کو بتا دے گا کہ یہ ملک میں سے آپ پاکستان کو تلاش کریں گے اس پہ کلک کریں گے لکھا ہوگا پی کے پاکستان ایسے لکھا ہوگا پی کے پاکستان پاکستان آپ نے لکھ لیا اس پہ کلک کیا تو آپ کو ایک فہرست دے دے گا یہ دے دے گا مسلط سنگھ پنجاب کے پی کے بلوچستان فاٹا کشمیر یہ سارے دے دے گا کون سا علاقہ ہے آپ نے کے پی کے میں کلک کر دیا اس پہ کلک کریں گے تو آگے جائے گا بی سی ڈی زب آپ کا شہر کا نام کیا ہے کس سے شروع ہوتا ہے آپ ایس پہ کلک کر رہے ہیں ایس پہ کلک کیا تو وہ پھر آپ کے سامنے آ گا ایس اے ایس بی ایس سی ایس ڈی ایسے آ گا آپ کہیں گے ایس W میں چاہیے آپ پہ کلک کر جائے. تو پھر اگر زیادہ شہر ہیں ایس ڈبلو کے نام سے تو پھر وہ ایس ڈبلیو اے ایس ڈبلیو بی ایسے کر دے گا لیکن اگر کم شہر ہیں تو وہ سب کے نام لے آئے گا سوابی ہے سوات ہے سوا یہ سارا لے لے آئے گا ان میں سے آپ سوابی کے اوپر کلک کریں اور وہ اس کے بارے میں معلومات آپ کو دے دے گا کہ اس کا طور الورت یہ ہے ارض الورت یہ ہے آبادی یہ ہے اس کے قریب ایئرپورٹ یہ ہے اس کے سد سمندر سے بلندی یہ ہے سالانہ بارش ہے اتنی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پوری فہرست مل جائے گی ان میں سے ہمارے کام کی جو چیز ہوگی وہ تول اور بلند ارض اور بلندی دونوں میں تو آپ طول اور ارض وہاں سے آسانی سے نکال سکتے ہیں تو بلند معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا آپ لیٹ سے کر سکتے ہیں طول معلوم ٹھیک ہے جی اور کتاب میں لکھا بھی ہوتا تو ہمارے کتاب میں دیکھیں ذرا سوا بھی تو ہاں صحیح ہے ساتھیوں کو کیلکولیٹر لے لے جن جن کے پیلکولیٹر ہیں جنہوں نے تھے کتاب کے ہو یہاں ٹوڈو ورد اردو شروع ہو رہے ہیں تو اس کے شروع میں اس کے ایڈریس لکھا ہوا ہے اور بھی ہے بین ویب سائٹ بہت ساری ویب ہیں تو لیٹیوڈ اینڈ لاکیٹیوڈ یہ بھی ایک پوری ویب سائٹ ہے جو میپ मैप میپ آرکیٹ میں موبائل میں میپ ہوتا ہے میپ کے نام سے ایپلیکیشن ان پہ کلک کریں گے تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ یہاں دونوں والدہ سے بڑھتا کیا ہے سے آم مل جاتا ہے تھوڑے سے پیسے لگانے پڑتے ہیں مل جاتا ہے جی پی ایس کے نام سے تو وہ لے لیے جائے تو وہ آسانی معلومات دیتا ہے اس کے اندر یہ کی بھی ہوتا ہے وہ نیٹ کے برائے ایسے ہی چلتا ہے جی پی ایس میں بھی لیا جائے گا گاڑیوں میں آج کل جی پی ایس دیا ہوا ہے گاڑیوں میں جو اچھی گاڑیاں ہیں ان کے پاس ان کے سامنے وہ ہو گئی اس جی پی ایس بھی لگا ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں ادھر بھی دول سکتے ہیں جاتے ہیں موبائل میں ایپلیکیشنیں بہت ساری ہوتی ہیں اس میں آ جاتا ہے موبائل میں اگر آپ ایک ایپلیکیشن کی اسپیڈ معلوم کرنے کی اپل. وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں کہ میری سپیڈ کیا ہے میری گاڑی موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے چھوٹی سی ایپلیکیشن ہوتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ابھی سپیڈ سے جانے تو اسپیڈ معلوم کرنے کی ایک اثرن لیکن اس کے ساتھ وہ ساتھ دے دیتے جہاں آپ آ جائے وہاں پہ دے دیں آپ یہاں سے ادھر چلے جائیں تو ادھر پہلے دیں گے ادھر چلے جائیں گے ادھر کر دیں گے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے تو بہت سارے طریقے ہیں تھوڑی سی وقت کی ضرورت ہے وقت وقت اگر ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے جی थे थे थे थे थे थे थे ये जैसे हम फतेह दिवार से नीचे जाएंगे ना ये फतेश दिवा है ये इससे नीचे जाएंगे तो नजर नहीं आएगा ये फतेह दिवस से इधर आएंगे तो फिर नजर आएगा फतेह दिवा वाले जो लोग हैं उनको ऐसे बिल्कुल उप के ऊपर ऐसे नजर आ नीचे पड़ा हुआ जैसे जैसे हम फतेह दिवा से इधर चलते आएंगे आपके सितारों ऊपर उठता जाएगा چلتے چلتے یہاں ہم سوار پہ پہنچے چونتیس درجے ادھر ہو گئے سے تو بدھ بستار چونتیس درجے برد ہم چلے جائیں گے آگے تو چلتے چلتے وہ یہ بدھ بستارے کے قریب پہنچ جائیں گے تو نبے درجے پہنچ جائیں کچھ بستارہ تو آپ جیسے جیسے قریب جائیں گے کچھ بستارہ برد ہوتا جائے سے کیا جی جی بہتریاں بہتر درج ہے اٹھائیس ٹھیک ہے بہتر اٹھائیس اس کو آپ اشاریہ نکلنے جا کلکولیٹر اس سب کے پاس آ گئے چھیالیس جیسے ہاں بہتر اشاریاں چار چھ یہ ہمارا ہوگا ٹھیک ہے اس کو میں یہ ہوں یہاں پر بہتر اشاریاں چار جن ساتھیوں کو تبدیل نہیں ہوا ان کو ساتھ ہونے سے پوچھ کر تبدیل کر <coughs> بس بہتر لرجے 28 لکھی کے لکھنے کا پہلے طریقہ آنا چاہیے بہتر لکھیں گے پھر گھنٹے منٹ کا دبائیں گے بٹن پھر 28 لکھیں گے پھر گھنٹے منٹ کا بٹن دبائیں گے پھر برابر کا بٹن دبا کے نیچے آ جائیں گے پھر آپ گھنٹے منٹ کا بٹن دبائیں گے تو تبدیل ہو جائے یہ تو گیا نا یہ ہمارا مقامی تر اس کو مقامی دن جاتے ترل برتن مقامی دون ہمارے اس علاقے کا ترل برت کیا ہے وہ بہتر اشاریہ چار چھ ہو گیا بہتر اشاریہ چار چھ اگر آپ اس کو نا راؤن کرنا چاہتے ہیں کسر ختم کرنا چاہتے ہیں بہتر پانچ بھی کر سکتے کوئی زیادہ فرق نہیں آئے گا پانچ کر کے چار چھ کر کے کوئی مسئلہ نہیں یہ سو میں سے چھیالیس دس میں سے پانچ ہے سو میں سے پچاس ہے چھیالیس اور پچاس چار حصوں کا فرق ہے زیادہ ہمارے اوقات میں اس کے زیادہ فرق نہیں آئے گا لیکن اتنا ٹھیک ہے کیونکہ آپ صحیح حساب کرنا چاہتے ہیں تو یہی ٹھیک ہے آپ چھیالیس ہی لے لیں ٹھیک ہے جی یہ پھول ہو گیا مقامی دوسرا ایک پول ہوتا ہے جس کو ہم معیاری دول کہتے ہیں معیاری فول کا مطلب ہوتا ہے کہ سول پاکستان جو ہے پاکستان اس پورے ملک نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے ملک کا ایک معیاری دول پورے ملک نے پہلے اتفاق فیصلہ کیا تھا ہمارے ملک کا ایک معیاری ٹوڑ ہوگا تو کیوں فیصلہ کیا تھا وہ اس لیے فیصلہ کیا تھا کہ ہماری گھڑی میں وقت ٹھیک جی کر پاتا ہم نے کیونکہ ہم لوگ آپ کو پتا ہے کہ جو گرینج کا وقت ہے گرینج گرینج کا جو ٹائم ہے معیاری ٹائم دنیا کے لیے شروع کہتے ہیں اس سے ہم پانچ گھنٹے آگے اس سے پانچ گھنٹے آگے ہیں اور ایک گھنٹہ جو وہ سورج طے کرتا ہے پندرہ ایک گھنٹے میں پندرہ درجے ایک گھنٹے میں پندرہ درجے طے کرتا ہے تو ہم گویا کہ کلینک سے پندرہ کو پانچ سے زیادہ دینے کتنا ہو جائے گا پچہتر تو پچہتر درجے آگے ہیں گریج سے پچہتر درجے آ گئے ہیں گرینیج ہے ہم سے ادھر بگری جانے کی یعنی خطے گرینیج یہاں پر موجود ہے یہ خطے گرینیچ ہے اس نے اپنے آپ کو زیرو کہا کہ میں زیرو صفر درجہ تو جب یہ صفر درجے ہے تو ہمارا جو وقت ہے وہ ہے اس سے घंटे आगे तो एक घंटा होता है पंद्रह दर्जे का तो पांच घंटे कितने दर्जे के हो जाएंगे पचहत्तर कि हम इससे पचहत्तर दर्जे की दरवाए यह असल हो रही था कि सूरज इधर से मशिब से शुरू होता है और आस्ते आस्ते चलता जाता है मगर की तरफ ऐसे चलता जाता है जब मगर की तरफ चलता जाता है तो जाहिर है एक अनाके में सूरज अभी है और दूसरे इलाके में थोड़ी देर बाद शुरू होगा किसी और थोड़ी देर बाद शुरू होगा आस्ते आस्ते शुरू होता जाता है मुख्तलिफ अनाकों में जब आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता जाता है मसल अभी यहां तो शुरू हो गया है लेकिन मसलन तुर्की में थ्रू नहीं होगा या बराकेश में थ्रू नहीं हुआ होगा पूजा थोड़ी देर बाद शुरू होगा तो इस आस्ते, आस्ते आगे आके जाता जाएगा तो गर्मी शुरू होता जाएगा तो अगर हमें क्योंकि पहले तो ये होता था कि एक अलाके के ताजिर है वो बस एक अलाके यहीं सौ आगे वाले लोग यहीं कभी तो करते थे कभी कोई जाता था इस्लाफा कभी कोई विशावा जाता था वर नहीं सारा मामला चलता था लेकिन अभी इस तरह नहीं है ابھی سواوی کا یہیں سوامی بیٹھ کر امریکہ میں تجارت کر رہا ہے جاپان سے تجارت کر رہا ہے چائنا سے تجارت کرتا ہے مختلف علاقوں میں وہ اس وقت یہیں بیٹھ کر سارے کام کر رہا ہے تو اس کو میں ضرورت پڑتی تھی ایسے عالمی معاملات میں کہ کسی طرح عالمی اوقات کو منظم کیے جائے کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت برطانیہ میں کیا بج رہے ہیں راکش میں کیا بج رہے ہیں آسٹریلیا میں کیا بجائے ہے انگلینڈ میں کیا بجائے ہے تو سارا معلوم ہونا چاہیے تو انٹرنیشنل اوقات کو منضبط کرنے کے لیے اس کا نظام رائج کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ بھائی یہ جو گرینیج کا خط ہے اس گرینج کے خط کے اعتبار سے سارے لوگ اپنی اپنی گھڑیوں کا ٹائم سیٹ کر انج کے خط کے اعتبار سے اپنی اپنی گاڑیوں کا ٹائم سیٹ کریں کہ کیسے سیٹ کریں تو انہوں نے کہا کہ سورج کی سپیڈ کے اعتبار سے سیٹ کریں سورج کی اسپیڈ بھی اتنی ہے کہ سورج جو ہے نا وہ پندرہ دس دن طے کرتا ہے ایک گھنٹے میں اس کے اعتبار سے طے کرنا پڑتا ہے اور میں یہاں میرے پاس بارہ بجے مشین تھی سورج ابھی میرے اوپر موجود ہے میرے پاس بارہ بجے ہیں تو اب آپ اپنے طلوع برت کے اعتبار سے اپنے اپنے اوقات سیٹ کر کے کر لیں مسل سوڈیا نے کہا کہ میرا طلوع برت ہے پینتالیس درجے پینتالیس درجے تو لہٰذا پینتالیس درجے میں تین گھنٹے آتے ہیں تو لہذا میں آپ سے تین گھنٹے پہلے ہوں کیونکہ پہلے سورج میرے پاس آیا تھا اور تین گھنٹے بعد آپ کے پاس پہنچے زیادہ ہمارا فاصلہ تین گھنٹے کا ہے ٹھیک ہے اور ادھر چلے گئے آگے مثلا عمان وغیرہ میں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے نا ساڑھے تین گھنٹے کا فرق ہے ادھر انہوں نے ساڑھے تین گھنٹے کر دیا عمان والوں نے ایران نے افغانستان نے کہہ دیا ہمارا جو ہے نا ساڑھے چار گھنٹے کا فرق ہے زیادہ افغانستان نے ساڑھے چار گھنٹے کا فرق کر دیا پاکستان والوں نے کہا کہ بھائی ہمارا جو ہے نا ترو برد یہ ساڑھے سڑسٹھ ٹھیک ہے اس کے اعتبار سے افغانستان نے لے لیا تھا وقت کیا کہ ہمارا ساڑھے چار گھنٹے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ساڑھے سڑسٹھ والا انہوں نے ہے لیا لہٰذا ہم یہ پچہتر کے اعتبار سے لے لیتے ہیں پانچ گھنٹے ٹھیک ہے تو ان کا وقت ہو گیا پانی ہمارا وقت ہو گیا پچہتر درجے گویا کے کیلر سے ہم پانچ گھنٹے نشب کی جائیں گے سمجھ میں آئے گا تو یہ ای کے ان جہاز کے اعتبار سے انہوں نے وقت پوری دنیا نے اسی طرح لے لی انڈیا نے ساڑھے پانچ کا لے لیا بنگلہ دیش نے گھنٹے کا لیا اسی طرح آگے چلتے جائیں گے تو انہوں نے زیادہ یہ رکھا کہ جو وقت جو لیا جائے وہ آدھے آدھے گھنٹے کا لیا جائے کم از آدھے آدھے گھنٹے تو آگے آدھے گھنٹے کے اعتبار سے افغانستان کا ساڑھے چار ہمارا پانچ انڈیا کا ساڑھے پانچ بنگلہ دیش کا چھ آگے مزید جائیں گے ساڑھے چھ اس طرح چلتے جائیں اس طرح پورا عالمی اوقات کا نظر جو وہ بن گیا اس کے اعتبار سے ہمارا جو دھڑیوں میں وقت ہے یہ اصلاً وقت ہوتا ہے یہ درجے طول کا اس پچہتر درجے طول کو ہم کہتے ہیں ہمارا معیاری طول ہے پچہتر درجے تل ہمارا معیاری تل ہے اس کے مطابق ہماری گھڑیوں میں وقت ہے یہ وقت مجھے بتائیں کہ پچہتر درجے اس وقت یہ نو بج کے بتیس تینتیس منٹ ہوئے ہیں یہ پچہتر درجے تم پر ہوئے ہیں ہم تو بہتر پہ بیٹھے ہیں وہ پچہتر پہ ہو گئے بہتر پہ نہیں ہوئے بہتر پہ کچھ اور وقت ہے لیکن وہ ہم اپنی گھڑی پہ کر نہیں سکتے اس لیے کہ اگر انہوں کو لیا تو پھر ہمارا اپنا کیونکہ میری گھڑی میں کچھ اور بجاؤں گا کی گھڑی میں کچھ اور ہو اور کراچی کی گھڑی بھی کچھ اور ہو اس لیے سب گھڑیاں پورے پاکستان کی میاری وہ ایک معیاری وقت کے مطابق کی ہوگی وہ پچہتر درجے دور کے مطابق جیسے, جیسے ہی آپ ادھر بدلیں گے آپ ادھر پچہتر درجے دور انڈیا کے بارڈر کے قریب تو جیسے ہی آپ ادھر کے قدم رکھیں گے انڈیا کے بارڈر میں آپ اپنی گھڑی کو خود خود کا فرق اگر تو بجے دے, تو آپ जैसे आप इधर चले हैं कि अफगानिस्तान में आप अफगानिस्तान एक कदम पूरा मानते रखें कि बार्डर में आप अपनी बड़ी घुड़ा दो घंटे पीछे करेंगे क्योंकि नजर इस तरह बनाया गया तो होगा तो होली नौ बजे है लेकिन बार्टर के इस तरफ जब आग खड़ा है तो वो नौ बजा के खड़ा है और इस बार्टर के इधर जो खड़ा हो जाए उस वो साढ़े आठ खड़ा हुआ अपनी कड़ी में हालांकि दोनों के वक्त तो, तो यह नजर को सेट करने के लिए मैंने रखा हो तो यह हमारा एक मयारी टूल है यह पूरी दुनिया का माना हुआ है मयारी टूल पाकिस्तान का यह पचहत्तर बच्चे ठीक हो गई जी अब इस मयारी टूल पर सूर्य इधर मशीक से जुरू होता है इधर से दूर बोलो कि इस मीरी तू पर कितने बजे पहुंचेगा यहां सूर्य कितने बजे पहुंचेगा یہ وقت متعین ہے ہر روز پر لکھا ہوا وہ ان فہرستوں میں مل جاتا ہے جس کے اوپر ہمیں لکھا ہوا ایل ٹی فہرست ڈیکلینیشن آف سن اور ایل ٹیم <تصفح> بارہ <اشاریا تصفح> ایک چار <تصفح> بارہ اشاریہ ایک چار ایک چار اشاریاں ہیں جنٹرمنٹ ہے بس اس کو تھوڑا سوچ سمجھ کے چلتا ہے اور معیاری کون ہمارا کیا ہوتا ہوا پچہتر یہ تین قسم کی معلومات اگر موجود ہیں تو ہم اپنا مقامی وقت جسم ہار معلوم کر سکتے ہیں اس کا کیا بنا بنا تو وہی جو ہو گیا تھا اس کا نام ہے اصل میں ڈے لائٹ سیونگ ٹائم اس کا نام ہے ڈے لائٹ سیونگ ٹائم اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے مقصد مل اچھا مقصد ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر اچھی نیت سے استعمال کیا جائے اگر باہر اس لیے کی استعمال کیا جائے کہ تاکہ ہم بھی انگریز لگیں یا یورپین لگیں پھر اس کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ ہوتا اس ہے کہ آدمی گرمی کے زمانے میں اور سردی کے زمانے میں کیونکہ سورج کے تھلو گلو ہونے میں فرق ہو جاتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ دن کی روشنی استعمال کریں اور لائٹ کی پیشت کریں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی آدمی صبح سولہ ہو رہا ہے مثلاً چھ بجے مثلاً چھ بجے صبح سو رجرو ہو رہا ہے اور وہ دکان کھلتا ہے بارہ بجے تو چھ سے لے کر بارہ تک کا جو چھ گھنٹے تھے وہ ضائع کیا اس کی دکان کھلی نہیں کپڑے کی دکان ہے और अब उसने दुकान चलानी है रात के बारह बजे तक जाहिर बारह घंटे दुकान खोलेगा तो कुछ कहूगा अब शाम को छह बजे सुबह के वो खुल जाए अगले छह घंटे तो वो सूरज की रोशनी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बाद वाले छह घंटे वो बड़े बड़े पर्व लगाएगा अपनी दुकान पर, पर, पर, पर ताकि वो थर्ड क्लास कपड़ा वो फर्स्ट क्लास नजर आ وہ برف لگا کے رات کے چھ گھنٹے بجلی استعمال کرے گا کام افارد گزر کرے گا اگر اسی کو کہہ دیجیے کہ بھائی آپ صبح چھ بجے سے لے کر دکان کھولیں چھ نہ کھولیں سات کھولیں دیں سات بجے سے کھولیں اور شام کو آپ سات بجے تک چلیں یا آٹھ بجے تک چلے جائیں تو ایک گھنٹہ آپ نے بجلی استعمال کی ویسے آپ نے چھ گھنٹے استعمال کرنی تھی اب آپ نے ایک گھنٹہ استعمال کیا پاکستان کی بچت ہوگی تو مجھے اگر آپ سات بجے دکان کھولتے ہیں اور سردی کے زمانے میں صبح ہی جی سات بجے کلو ہوتا ہے تو, تو آپ پھر سات بجے نہیں کھل سکتے پھر آپ بارہ بجے کھولنے پڑیں گے تو آپ ایک گھنٹہ آگے ہو جائے گا اس لیے وہ یہ کر لیتے ہیں کہ سردی میں سات بجے ساتھ جو گرمی کا زمانہ ہے اس بجے اس میں سات بجے آٹھ بج جائیں گے تو گرمی کے زمانے میں سات بجے آٹھ بجے آتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم نے دکان تو آٹھ بجے کھولنی ہے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو تو آٹھ بجے جب ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے اور اس گرمی میں تو آٹھ جلدی اگر نہیں بجیں گے دیر سے بج جائیں گرمی میں آٹھ تو آپ دکان دیر سے کھول جائیں گے رات تک کھلی رہے گی اس لیے آپ لوگ ٹائم تبدیل کر دیں گے لہٰذا جس وقت سات بجے ہوں گے اسی وقت آپ کی گھڑی میں دکان کھولیں یہ ہے اصل میں دونوں کو بھرپور بنانے والی بات ہے لیکن ہے بات ہے کیونکہ یہ آفس ٹائم ہوگا نا وہ ہر دو مہینے کے بعد وہ تبدیل کر لیں یہ لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ آفس ٹائم اب سات بجے نہیں ہوگا ابھی آٹھ بجے اسکول لگے گا اب آٹھ بجے نہیں ہوگا بھی ساڑھے آٹھ ہوگا یہ تبدیلی کرنے کی بجائے کہ پورے پورا ٹائم تبدیل کرو خود سسٹم صحیح ہو جائے گا وہ ان علاجوں میں تو ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے बस सुबह गर्मी में अगर वो ऊपर चार बजे दूर हो है तो सर्दी में दिन को दस बजे दूर हो रहा है ऐसा होता है तो तीन चार घंटे का, का, का फर्क तो ज्यादा रोड ऐसा करते हैं लेकिन हमारे यहाँ ओन रूल में एक घंटे का फर्क होता है ऊपर और एक घंटे का फर्क ज्यादा फर्क समझा नहीं जाता है एक घंटा डेढ़ घंटा ये चलता है तो उनके यहाँ जो लोकल ममालिक हैं वो क्योंकि ज्यादा अर्जो गलत है वहां फर्क ज्यादा होता है اس وجہ سے وہ لوگ ڈی لائٹ سے استعمال کرتے ہیں ورنہ ان کا کاروبار زندگی متاثر ہوتا ہے ہمارے یہاں متاثر نہیں ہوتا لیکن ہم نے پھر بھی ان کی تکلیف کرنے کی کوشش کی اس لیے ناکام ہو ٹھیک ہے جو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا ورنہ اگر اس کو صحیح موقع میں استعمال کیا جائے تو صحیح ہے. پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے جہاں بھی غیر نقد علاقے ہیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں وہاں دو وقت ہوتے ہیں بیشا. گرمی وقت لیکن پاکستان کے لیے بہت اچھا تھا نہیں اس کے لیے بھی پورا متعین کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا مثلاً اپریل کی فلاں تاریخ سے ہمارا گھر وقت خود خود ایک گھنٹہ آگے سمجھا جائے گا اور فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں اس کا وقت خود خود اتنے گھنٹہ پیچھے سمجھا جائے گا وہ پہلے سے پورے ہمیشہ نظر متعین ہوتا ہے ہمارے کوئی نظر نہیں تھا پہلے ایک منٹ آگے جو کر دیا اور اس کے بعد پھر پیچھے کم کریں گے جب وقت آیا تو ہو گیا کہ نہیں ایک مہنگا اور ایک مہینہ اور, اور بعد میں کریں گے پھر وقت آیا پھر ایک مہینہ اور بعد میں کریں گے پھر جا کے سرکولیشن جاری ہوا پھر پیچھے کیا تھا تو کوئی زیادہ نہیں ہے ہم کا چکر چلایا تھا رو تو ہو گیا لیکن ہمارے پاس اگر یہ تین چیزیں موجود ہیں تو ہم مقامی وقت معلوم کر سکتے ہیں में करता है। हर का अपना होता है है। जी सूरज की स्पीड है ये सूरज की स्पीड है और अगर आप देखेंगे सूरज द्ञान सूरज वाले नहीं है बहुत दूर है تو جب یہاں جا رہے ہیں نا تو اس کی اسپیڈ یہ ہے کہ ایک درجہ چار منٹ میں طے ہوتا ہے پھر حقیقت اس کی اسپیڈ ہے نہیں اس لیے کہ وہ حقیقت میں ہماری اسپیڈ ہے وہ حقیقت میں ہماری اسپیڈ ہے ہم چاہے یہاں ہیں چاہے یہاں ہیں اس نے ایسے گھومنا ہے ہم یہاں سے گھوم کر واپس یہاں آئیں گے تو اس کو لگتے ہیں چوبیس گھنٹے यहां से घूमकर वापस जब यहां आएंगे हमें रखते हैं 24 घंटे और 24 घंटे में हम एक दायरा हुआ वो तय करते हैं एक दायरे के हैं तीन दर्जे एक दायरे के कितने दर्जे 360 360, साठ 24 के साठ क्या बन जाता है क्या बनेगा पंद्रह बनेगा ना तो क्या कि एक घंटे में हम पंद्रह दर्जे तय करते हैं एक घंटे हम पंद्रह दर्जे तय करते हैं यह हमारी स्पीड है असलन सूरज की नहीं हमारी स्पीड है फिर यह भी एक दायरा है यह भी एक दायरा है यह भी एक दायरा है हर जगह एक एक दायरा है तो लिहाजा इसने अगर चौबीस घंटे में यह चक्कर पूरा किया है यह भी चौबीस घंटे में चक्कर पूरा करेगा यह वालों को चौबीस घंटे में चक्कर पूरा करेगा तो लिहा था ایک کے لیے چاہے وہ اتنی سیوا کے ہے چاہے کی سے ہٹ کر لیے سورج کی اسپیڈ یا بہت اہم شکار ہے سنا چل رہا جواب دیں اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے ان شاء اس میں اس کا جواب دوں گا کہ پھر اٹھارہ درجے اور پندرہ پھر جو سیدھے سیدھا وقت ہوتا ہے تو ہمیشہ سلاد نکالنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کیونکہ اٹھارہ درجے پر مثلا سو ساری کو ہوگی اور نوے شریعہ آٹھ تین پر ہو جائے گا تروابط ہو جائے گا تو ہمیشہ نوے شریعہ آٹھ تین پر ہوگا وہ ہمیشہ اٹھارہ پہ ہوگا تو لہذا وقت متعین ہو جانا چاہیے کہ جسم نہ ہار مطلب پتہ ہے اس سے چھ گھنٹے پہلے تھوڑے دور ہو جائے چھ گھنٹے بعد عروب ہو جائے اور چھ گھنٹے اور وہ دس منٹ پہلے صبح سات ہو جائے بہتر منٹ بعد ہو جائے تو پوری دنیا کا وقت متعین ہو جائے گا لیکن اس طرح ہے نہیں اس کی وجہ میں بعد میں بتاؤں گا ان اللہ وہ تھوڑی جلدی ہار ہو جائے جملہ ہو جائے اصل سے لمبا نہیں ہونا چاہیے تو یہ بات ہوگی نا یہ تین چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم لوگ انشاءاللہ شاء اللہ مقامی وقت نے معلوم کریں گے اب مقامی وقت نے سن کس طرح معلوم کریں گے وہ بہت آسان ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے لکھا کہ سلو کی اس جو ہے یہ ہے پندرہ درجے بھی گھنٹہ اس کو ہم نے دکھایا تین سو ساٹھ बटा 24 जवाब आ गया पंद्रह ठीक है पंद्रह दर्जे फी घंटा है घंटे में कितने मिनट है साठ मिनट तो साठ मिनट जब है तो पंद्रह को तकसीम करें 60 पर के जवाब आएगा वो साठ को पंद्रह में चार जवाब आएगा वह चार मिनट पर दर्जा स्पीड जो होगी चार मिनट एक हो गया तो दोनों का समाज एक ही है चाहे कहें पंद्रह दर्जे एक घंटे में गए आपकी मर्जी है चार मिनट में एक दर्जे गए आपकी मर्जी है कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों एक ही बात है अब देखिए नजर आप सूरज मश्रक से शुरू होते मगरिब की तरफ जा है यह है हम लोग हम लोग मतलब सवागी वाल मतलब टूविल बल वो मकामी टूविल बल जिसको कहते हैं यह है, है बहत्तर चार्य चार छ ठीक हो गया जी बहत्तर बहत्तर जरिए चार छह इसको अगर हम साढ़े बहत्तर कर लें हिसाब को समझने के लिए ठीक है ना फिर बाद में हम इसको सही कर लेंगे साढ़े कर लेता हूं ताकि हिसाब आसानी से समझ में आ जाए ठीक हो गया साढ़े बहत्तर करें साढ़े बहत्तर का हो गया यह हो गया तिहत्तर लचे का पथ यह साढ़े तिहत्तर का चौहत्तर पचहत्तर हो गया यह पचहत्तर लचे ठीक हो गया जी ऐसे है ना यह साढ़े बहत्तर का यह तिहत्तर का यह साढ़े तिहत्तर यह का यह साढ़े चौहत्तर यह पचहत्तर का के खाते हैं सूरज यहां जब मेयारी टूट पर पहुंचता है तो लोग मयारी वक्तें भी सुनना आप वो कितने बजे बारह बजकर बारह एक चार नौ घंटे मिनट बनाए बारह शनि एक चार नौ لکھنے کے بعد برابر کا بٹن جب آپ نیچے آ جائے نیچے آنے کا مطلب خود نیچے آ جائے گی بٹن برابر کا بٹن دبا अब आपके पास एक बटन है और दूसरी लाइन में चौथा नंबर बटन है उनके हाथ से एक लाइन दूसरी लाइन इसमें चौथा नंबर बटन है उसमें यह लिख ऐसे बना कैसे बनाओ इसको घंटे मिनट का बटन कहते हैं इसको दबा दें एक बार बारह आठ बारह शनि एक चार लिखा लिखने के बाद बराबर का, का बटन दबा दिया منٹ کا چھپن سیکنڈ تیس یا تیس سے زائد سیکنڈ ہونا جو ہم لوگ آگے منٹ بڑھا دیتے ہیں تو کتنا ہو جائے بارہ بج کے نو منٹ ٹھیک ہے تو اب میں اس کو لکھ دیتا ہوں بارہ بج کے نو منٹ جن ساتھیوں کو یہ طریقہ نہیں آیا وہ ساتھ والے سے ضرور پوچھیں ساتھ والے سے پوچھ لیں تاکہ ساتھی جائیں. کوئی تو ہمارا یہ سے مشرق سے سورج شروع ہوا اور ادھر کو آ رہا تھا ایسے ایسے جب اس کے اوپر پہنچا اس وقت ہم نے گھڑی دیکھی اس وقت بارہ بج کر نو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد چار منٹ میں اس نے ایک درجہ طے کرنا تھا تو یہاں سے جب یہاں پہنچا تو بارہ بج کتنے منٹ ہوئے گئے ہو گئے تیرہ منٹ جب یہاں پہنچے تیرہ ہو گئے تھے تو یہاں سے جب ادھر پہنچا یعنی تہتر درجے پر تو کتنے منٹ ہو تھے سترہ منٹ سترہ منٹ اور جب یہاں سے آدھا درجے آ گیا آدھے دن کے اندر دو منٹ ہوتے ہیں تو سترہ دو है گے انیس منٹ آپ نے وقت صحیح نکالے غلط نکالے ہمارے ساڑھے بہتر ہے بارہ اچھا تو اس لیے وہ تمہارا چودہ غلط لکھا ہو جائے نہیں وہ مسئلہ ہے ایسے چیک کر صحیح ہے پھر صحیح ہے تو یہ بارہ بج کے نو منٹ ہی صحیح ہے تو بارہ بج کے نو منٹ پھر چار منٹ جمع کیے کتنا ہو گیا تیرہ منٹ پھر چار منٹ جمع کیے کتنا ہو گیا سترہ پھر آدھا منٹ مزید ہے دو منٹ جمع کیے انیس منٹ تو بارہ بج کے انیس منٹ پر ہمارا وقت نشف نہ بارہ بج کے انیس منٹ پر یہ تو یہ غلط بات بھی نا یہ تو صحیح نہیں کیا انتہائی وقت کا مطلب کیا ہوگا جی اشراک اور ان چیزوں کا انتہائی وقت بتا رہے ہیں اچھا بارہ چودہ پر پھر زوال ہو جائے گا اور ٹھیک ہے بارہ چودہ سے بارہ چوبیس پر اشراک کا بھی انہوں نے انتہا بتائی ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے جی چلو وہ تو آپ اپنا نظم ہے لگتا ہے تو یہ بارہ بج کے انیس منٹ بن گئے تو بارہ بج کے انیس منٹ وہ وقت ہے جس وقت سورج بالکل ہمارے اس خطے نسار کے وقت سے موجود ہوگا یہاں پر کہ ہمارا خطے سنہار پر یہ وقت یہ سورج موجود ہوگا بارہ بج کر انیس منٹ اس کو ہم کہیں گے وقت نسار ठीक है जी वक्तें नहीं सुनना आ इसके आप साथ लगा दें वक्तें नहीं सुन रहा ये मैारी से फर्क करने के लिए ये तो आसान बात है इतनी मुश्किल नहीं है जो पुराने साथियों तो बिल्कुल आसान होगी नए साथियों को एक बार फिर दोबारा मैं बता देता हूं کہ ہمیں تین چیزیں معلوم ہونی چاہیے تھیں تو اس کے ذریعے سے ہم چوتھی چیز معلوم کر سکتے تھے تین چیزیں کون سی یہ ضروری تھا کہ ہمارے پاس طون الغرت پتا ہو مقامی طلول غرت دوسرا یہ کہ معیاری طول کا معلوم ہو تیسرا یہ کہ مقامی عورتیں نسنہار یہ معلوم ہو جو معیاری عورتیں سنہار تو معیاری یہ تین چیزیں ہم نے معلوم کر لی پہلے کسی نہ کسی طرح وہ اس طرح کے طل و غرت ہم نے نیٹ سے دیکھ لیا یا کتاب سے دیکھ لیا معیاری کو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ پاکستان میں پچہتر ہے اور معیاری وقت سنار ہم نے کتاب سے لسٹ سے نکال لیا پھر ہم نے اس طریقے پہ عمل کیا کیونکہ ہمیں آپ اس کے اندر یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ہمیں سورج کی اسپیڈ بھی معلوم ہونا چاہیے وہ معلوم نہیں ہوگی سورج کی رفتا. وہ آئے چار منٹ بھی یہ بھی ساتھ لگا دیں سال کی بات پوری ہو جائے تو ہم نے دیر آ گئے ہم نے یقینی کھینچ لی ایک اپنے طور ادھر کی بیچی پھر اس کے بعد آدھے آدھے درجے کی ہم لوگ نے آدھے آدھے کی لوگوں نے اس لیے بیچے کہ ہمارا دور آدھا تھا اور اس کے بعد پھر ہم پچہتر تک پہنچ گئے اب ہم نے کہا کہ پچہتر درجے پر سورج ہے بارہ بج کے نو منٹ پر تو اس سے ایک درجہ پہلے چوہتر پہ پہنچے گا چار منٹ بعد پھر تہتر پہ پہنچے گا چار منٹ بعد آٹھ منٹ تو یہ ہو گئے اور پھر یہ دو منٹ مزید بتا دیا تو دس منٹ کیونکہ اس کے دس منٹ بعد ہمارا موقع بھی اب تیز ہونا اب یہ سوادی کے لیے بتائیے بن گیا گلوتا کیونکہ مقامی تول جو ہے وہ کے لینا ہے اور معیاری تو پاکستانے رہنا سوابی کا مقامی تو یہی رہنا تبدیلی نہیں ہونی اور معیاری دول پاکستان کا پچہتر ہی رہنا اس میں تبدیلی نہیں ہونی اور سورج کی اسپیل بھی یہی رہنی ہے اس تبدیلی نہیں ہونی چیزیں نہیں بدلنی تو تینوں چیزیں نہیں بدلنی تو اب مسئلہ ہی ہو جائے گا کہ جب بھی زیادہ ہی بن جائے گا جب بھی معیاری وقت کی سناہ ہے جو بھی ہے اس کے اندر آپ دس منٹ جمع کر دیں گے تو آپ کا مقامی بن جائے معیاری وقت کی سننا آپ اپنا نکال لیں اس کے اندر دس منٹ جنا کر دیں گے کی تو کیا بن جائے گا مطلب مقامی وقت کی سنار اب آپ کو کتنے زیادہ لمبا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جی جی جی آ ایک ٹھیک تو اب آپ نے اگر وقت نیسنار ہو بسرنگ آج تاریخ تین سی جنوری کی چودہ آپ بیس تاریخ کا نکالنے وقت نسل کیا بارہ اشاریہ ایک آٹھ دو ایک آٹھ دو یہ ہے بیس تاریخ اس کے گھنٹے منٹ بنا لے بارہ بج کے گیارہ منٹ बारह बजकर दस मिनट कुछ सेकेंड होगी 10 सेकेंड ठीक है 12 बज के ग्यारह मिनट 11 मिनट में 10 मिनट जमा कर ले इक्कीस मिनट उस तारीख का मकाम सुनार इक्कीस मिनट तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप जैसे बिहारी होते सुनार देखें और अपना मकान में उठते निकालें आसानी आसानी के साथ मालूम جو بہت طرح سے یہ ہے اس میں وہ جو تھوڑا سا فرق نہیں آئے گا اس لیے نہیں آئے گا کہ ہم نے آگے آدھے بچے کو لیتے ہیں اس سے نیچے والی چیز کسر کچھ حلف کرتے جاتے ہیں اوڈر بھی آپ ہیں یہ کیا نا وہ کچھ سیکنڈ بڑھا دیئے وہ پچپن سیکنڈ ہے اس کو ہم نے بڑھا دیا ادھر سے بھی کثر حضر کر دیے انہیں سے بھی کسر حلب کر دیں گے تو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا کچھ سیکنڈ نہ ایک گا سیکنڈ کا فرق پڑے گا تو ایک آدھ سیکنڈ کی جگہ پر ہم تیس سیکنڈ تک گنجائش دیتے جب تیس سیکنڈ تک پنجائیں دیتے تو کوئی اس میں فرق آئے گا نہیں مثلاً اس کا اگر ہم صحیح حساب کریں کلکولیٹر دیں صحیح حساب یوں ہوگا کہ پچہتر منفی کر دیں بہتر اشاریہ چار کو یہ جی دو اشاریہ پانچ چار दो अशनिए पांच चारे होते दो अशी पांच चार बन गए तो हमने दो के पांच ले ली थी। ठीक है ना दो अशनिया के जो है दो अशर भी पांच ले ली कितने दर्जे बने ये तो इसको आप तकसीम करें दस मिनट नौ सेकेंड बनते हैं दस मिनट नौ सेकेंड تو ہم نے کتنے دیے دس, دس منٹ تو نو سیکنڈ کا فرق پڑ رہا ہے لیکن نو سیکنڈ کا فرق اتنا زیادہ فرق نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے حسابات میں فرق آ جائے لیکن صحیح لینا چاہیے اگر آپ حساب کیلکولیٹر میں کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے صحیح لینا چاہیے اب اس کا ایک ان ہے اس کا ایک ان ہے جی कि कि में नहीं तो मैंने पहले बताया कि यह सूरज की स्पीड है नहीं ये हमारी स्पीड है हाँ उस वक्त है नहीं तो यह सुबह सूरज की स्पीड नहीं है ये हमारी स्पीड है हम घूम रहे हैं तो हम जब घूम रहे तो चाहे हमारा दायरा बड़ा हो या छोटा हो तो वो चार मिनट नहीं एक दर्जा सूर्ज की स्पीड है नहीं हो चार मिनट में ही एक गजर पूरा नहीं नहीं रफ्तार कम नहीं होगी रफ्तार वही रहेगी उर्दू और उसके दायरे छोड़ रहने के लिए नहीं गलत नहीं निकले وہ <سؤال> جو <سؤال> दर्जा مشہور وہ مشہور یہ ہے کہ انتخاب لگ رہا ہے سر یہ بتیس دیوال ٹھیک ہے دیوالی بکل کے جو درجات ہیں اس میں ہے انہتر فرق ہے یہ کلو کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن جیسے جیسے اوپر جائیں گے تو یہ ایسے اب یہ دو درجوں کے درمیان میں انہتر بیل نہیں کم ہو گیا ادھر مزید کم ہو گیا ادھر مزید کم ہو گیا وہ یہ کہ کلو میٹر کم ہوتے ہیں لیکن اس کے جو گھومنا ہے وہ گھومتا چار منٹ میں ہی ہے جو گھومے گا تو گھومنے کا چار منٹ میں ہی چار منٹ سے ایسا نہیں کیا اس کو کم رہ گیا ایک درجہ اس نے क्योंकि ये चाहे आप खुद यहां पर हो रही उधरी इधर लेकिन जब यह जमीन ऐसे घूमेगी ना ऐसे घूमेगी ऐसे घूमेंगी तो किसने भी 24 घंटे में चक्कर पूरा करना है और यह आदमी है किसने भी 24 घंटे में चक्कर पूरा करना है 24 घंटे में ये चक्कर पूरा करे कि चौबीस घंटे में यही चक्कर पूरा करे तो जब चौबीस घंटे में चक्कर पूरा करे तीन सौ साठ दस बजे घंटे में तय किया خیال رکھتا وہ ان کے درمیان میں فاصلہ ادھر کم ہے ادھر فاصلہ زیادہ ہے تو ادھر فاصلہ کم ہے ادھر زیادہ ہے تو یہ فاصلہ کم ہے تو دائرہ بھی نہیں ہو رہا ہے جو فیصلہ کم ہے تو دائرہ اتنا ہی رہے گا درجے میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو درجہ اتنا ہی رہے گا لیکن وقت میں جی تو فرق آئے گا کون سا وقت ہے یہ جب چھوٹا وہ <Ses> نہیں اس میں یہ دیکھو یہ جو یہ جو ہوتا ہے نا جو پانی نکالتے ہیں نا پانی جو ہوتا ہے جو پانی نکالتے ہیں اس میں دو بیل ہوتے ہیں نا دو بیل ایک ادھر والا ایک ادھر اب دونوں نے چکر لگانا ہے نا ایسے اب کون سا کس کو کم وقت لگے گا ایسا ہوگا کہ ایک کو کم در لگے ادھر کیوں ہے حالانکہ وہ تو بہت لمبا چکر لگا گیا ہے یہ چھوٹا چکر لگا گیا ایسے دس بیل باندھنے ٹھیک ہے ایک یہاں ایک یہاں ایک وہاں ایک وہاں اور اب کون او سا بیل پہلے چکر لگائے گا ساتھ کیوں کھینچنا لوگ کو تو تین کلو میٹر کا سفر لے گا وہ کیوں برابر, برابر کرے وہ جتنا جوڑے گا لیکن اگر جب کا کوئی برابر لگانا ہے نا تو اسی وقت بن جائے بڑا لگتا ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کے تھک جائے گا یہ نہیں تھکے گا لیکن اس کو چک کرے یہ اس لیے دائرہ ایک ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح زمین ہے یہ اس کا بھی دائرہ ایک ہے چاہے ادھر یہ ایسے اس کو محسوس ہو کہ میں جلدی گھوماؤں لیکن ایک دیر میں گا کو محسوس ہوا میں آج سے گھومنا کہ ایک درجہ ہوتی ہے بس یہ لیکن درجہ درجے جائے گا جیسے دلی بل ہوتی ہے اصلی مدد جائے گی سبب اور ہے اس کا سبب اور ہے کہ اس کا دن لمبا ہوگا اور رات چھوٹی ہوگی یا پھر برا سے ہو گیا دن چھوٹا ہوگی اور رات لمبی ہوگی اس کا سبب ایک اور ہے دوسرا سبب اسپیڈ سورج کی کم ہوگی جہاں کھڑے ہیں اور چھ مہینے آپ کا دن جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج کھڑا ہو جائے صورت سورج چلے گا سورج نے ایسے کرنا ہے ایسے گھومیں گے ایسے ایسے گا کنارے کنارے میں ایسے آئے گا چوبیس گھنٹے میں یہاں پہنچے پھر تو راج دن چکر لگائے گا چوبیس گھنٹے میں یہاں پہنچے گا اب آپ یہاں کھڑے ہیں ایسے ہی ٹھیک ہے لیکن سورج نے اپنی اسپیڈ کو بتا بھی. کیونکہ یہ ایسے دور رہی ہے سورج اس کو یہاں ایسے نظر آئے گا ادھر کنارے میں ایسے لیکن سورج کی اسپیڈ وہی ہو لیکن اس کا دن ختم نہیں ہو رہا تو دن کا ہونا ایک اور سبب سے اور اس کا چکر لگانا اور سہول سے وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ سورج کی سپیڈ کم ہوگی اسپیڈ نہیں کم ہوگی سورج چل رہا ہے لیکن سورج جانا چاہیے جا وہ ہے. اسی طرح جس کا دن لمبا ہو گیا تو اس کے لیے سورج اور کچھ کونے سے اور ایسے جائے گا ایسے جائے گا ادھر سے آئے گا آئے گا آئے گا اور ادھر جا کے سورج ٹھیک ہے اب اس کو و... बाहर जा रहे की तरह सूरज को कहां से चक्कर लगाना पड़ा और इधर से आया इधर से आया और इधर रूप होना पड़ा लेकिन उसने दर्जे थे कि जितने थे जितने थे मतलब ये पूरे दायरे के दर्जे जो है ना उसने میں <laughs> मकामी टोलों के आप यू कर लें टोल स्टैंडर्ब मनफी टोल पलक तकसीम पंद्रह یعنی معیاری وقت یعنی سن نہا جمع بریکٹ شروع معیاری ٹول منفی مقامی ٹول بریکٹ بند تقسیم بندہ ٹھیک ہے یہاں بس میں آپ کے ایک کیلکولیٹر ہے نا تو کیلکولیٹر میں لکھیں جو میں لکھواتا جا رہا ہوں اسٹینڈرڈ کو لینی میں آنے وقت سن رہا ہے بارہ اشاریاں ایک چار نو یہ لکھ لیں اسی طرح اس کے بعد جمع کا بٹن دبا لیں اور پھر ایک بریکٹ کا ہونا بریکٹ بنی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں گے بریکٹ شروع کر لیں اسکینڈل ٹول کی جگہ پچہتر لکھ دیں منفی ٹول پرت کی جگہ بہتر اشاریہ چار چھ لکھ دیں بل بند کر دیں تقسیم پندرہ کر دیں برابر کا بٹن دبا دیں بارہ آشاریہ تین ایک تین گھنٹے منٹ کو برن دبا بارہ بندہ کے انیس سیکنڈ گننے چھ سیکنڈ یہ ہو گیا آپ کا مقامی وقت رکھے پندرہ کیا ہے پندرہ درجے میں ایک گھنٹہ <تصفح> اور <تصفح> <دار دنے محبوب. تصفح> ایک گھنٹے میں پندرہ وقت میں چار منٹ تو ادھر پندرہ درجے میں ایک گھنٹہ ایک گھنٹے میں ہے یعنی جو کتاب سے آپ نے اتر ہے وہ اس کو جمع کر دیں مائنس ٹی وی یعنی تقسیم پندرہ برابر کا بٹن کرائیں یہ سب کچھ خود کر کے دے دیتے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہاں یہ پچھلے سال والوں کو حل زیادہ ہوا ہے تو اس طرح کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ کھلیاں کر رہے ہیں اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے आप इसको यू भी लिख सकते हैं इन दोनों में कोई फर्क नहीं है तो नहीं भी करें लेकिन बस इसको अगर यहां मंत्री लगाए तो इसको रुका कर ले अगर मुझको लगाए तो ऐसे लिख ले तो कोई भी सेव लें جی ہاں پہلے ہوگی تو اگر ایک منفی مثبت کرنا ہے پہلے دونوں کو پہلے سے حل کر دیں اور جمع کرنا پڑے گا مثبت بھی جواب ہے کرنا को जमा करना पड़ेगा इसके साथ ये बस कुलिया है अगर कहीं जरूर पड़े किसी और इलाके में यहाँ यहां का तो से दस मिनट का वर्ग है कोई मसला नहीं तो अगर कहीं और इलाके का निकालना है तो फिर आप इस पुलियों पर अमल करेंगे दर्दों को सिखाने के लिए इन दोनों में सिर्फ भी ये पुलिया इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी ہونا چاہیے لیکن بولتی بات میں ٹھیک کریں گے جب اس وقت پورا ہو جائے ٹھیک کریں اس کو میں نے ایسے کر دیا یہ اس کے جواب دینا پڑتا ہے اصل میں جو نئے اڈیشن ہے نا اس کے اندر میں نے اس پہ اسٹیل لکھ دیا اگر جو غلط لکھا ہے لکھ دیا ہے ہے یہ اس کو ہی کہتے ہیں لیکن ہم لوگ کیونکہ سمجھاتے ہیں ہے فرق کر کے سمجھاتے ہیں اس لیے وہ تو پھر ترغا کو خلط ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اس پہ اسٹیل لکھ دیا میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ نے غلط لکھا لیکن وہ جانور غلط لکھا ہے تو صحیح ہوگا صحیح ہوگی جی جی آ, اس وقت ماننے کے. جی؟ کے دو تین دنوں کا وقت نکال لیں مثلا آپ نکالیں جو ہمیں بعد میں کام کیا جائے گا رمضان کب تشریف لانے پندرہ سولہ مئی سولہ مئی کو چلو سولہ مئی دے دیں آپ سولہ دے دیں پندرہ دے دیں آپ کے مرضین آپ کے ہاں دو تین دن پہلے ہوتے ہیں آپ پندرہ مئی دیں ٹھیک ہے پندرہ مئی کا ایک نکال لیں پھر پندرہ کے بعد دس دن کا یعنی پچیس مئی کا نکال لیں پھر آپ پانچ جون کا نکال لیں مئی کے بعد جون آئے گا تین دن کا نکال لیں تین دن کا مقامی ہفتے سننا نکال لیں ہی نکال کیونکہ اگر آپ دس منٹ جمع کر دیجیے تو ویسے بھی جمع کرتے ہیں پسند نہیں ہے اس کلے بھی استعمال کر دیجیے پندرہ سوچ پندرہ مئی من منٹ کرنا بارہ شانہ خوشی بارہ بڑا فائدہ شرمچاری deixa tudo desse, já deixei o para nada. Nada. Nada de todo isso, toda a militância, todo o movimento, a gente logo isso, a possibilidade. A gente garante a retirada do, isso. E não tá condicionada a ninguém, não, não precisa mais estar. E renovar. صاحب جی بہت موجود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 ایسے یہ سے معلوم نہیں ہوگا بس اس کے لیے کچھ چیزیں پہلے معلوم ہوں گی تو اس کے ذریعے اس سے ہم نے یہ معلوم کیا اسی طرح دو تین چیزیں معلوم ہوں گی تو معلوم ہو جائے گی اور دو چیزیں معلوم معلوم جو <laughs> <laughs> تو یہ ہے پراٹیکٹس تھا در ترکشت مدد گلین کر کے دکھا کر کے دکھا اگر کو یاد ہے بتاتے ہیں اگر کسی اور سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس فیز میں اس فیز میں پیش کروں گا اور اس کے لیے ایک طریقہ کار بھی پیش کروں گا علامتوسی کی ہے علامہ توسی کی ہے بہت مشکل ہے مشکل کا وقت ہے کہ فارسی بھی پرانا طریقہ ہے اس کا اچھا آپ ابھی پڑھاتے ہیں کہ چاہیے آپ نے کہا کہ ایس اصل میں یقین ہے یا یہ کیا نہیں ہے کس طرح یہ اصل میں ایسا ہے نا کہ جو عالمی وقت ہے جی جی عالمی وقت کے اعتبار سے یہ کیا نام ہے ہمارا والا جو وقت ہے نا جی پاکستانی ہماری گھڑی میں جو وقت ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ معیاری وقت ہے یہ وقت پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق لیکن آپ اگر انٹرنیشنل سطح پہ جائیں گے نا اور آپ نے کسی ہوائی جہاز کا ٹکٹ اگر لیا ہے تو وہ کہے گا کہ ابھی ہم سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق کتنے بجے وہاں پہنچے ٹھیک ہے نا مقامی وقت حالانکہ وہ مقامی وقت نہیں ہوتا بارے وقت ہوتا ہے سوجی روپئے جی اس کو مقامی کہہ رہا ہوتا جی, ہو. جی وہ اس لیے مقامی کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے عالمی وقت جی ہو. جو عالمی وقت ہے گرینج کر رہے اس کے اعتبار سے وہ مقامی سمجھ میں ہے ٹھیک ہے اعتبار سے وہ تو اسٹینڈرڈ مقامی ہے ہاں اسٹینڈرڈ گرینج اسٹینڈرڈ وہی ہے اور اس کے اعتبار پاکستان کا ہوگا اور اگر ہم پاکستان کے اعتبار سے لیں گے تو پاکستان ہوگا پھر اس کو یہ ہمارا وہ ابھی اس کو بھی اب یہی کہہ دیں گے ٹھیک ہے یونین اس کیسبت اب اس کی نسبت اگر آپ پاکستان کی طرف کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان باز کر رہے ہیں تو پھر اس کو ہم اسٹیج کریں لیکن اگر گرینش کی طرح نسبت کریں گے تو پھر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ اس کے بعد میں اشاریہ استعمال کرتے ہیں مقامی جسم نظر ہے پندرہ مئی کو بارہ گھنٹہ نو بجے شام کے لیے اور مئی کو بارہ آٹھ بجے بی جب آپ پہنچیں گے آپ جائیں گے کدھر کڑے پیڈ ہے کڑھے کڑے بھی کھولے کڑے بھی شکار وسانی کر رہے ہیں یہاں والوں کے شکار وجہ کے سامنے ہے ہم لوگ پاکستان یہاں جو کی